مدنی چلن کے ناظرین سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اس میں ہم حاضر ہیں اور الحمد اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نگران شورا بھی جمع ہوتے ہیں مفتی صاحب کی بھی موجودگی ہوتی ہے اور آج کے ہی ہونے والے مدنی مذاکرے میں جو سوالات ہوئے اس پر مزید کچھ پچھلی باتیں کچھ یاد کر کے مزید اس میں جو اہم آہ موضوعات ہوتے ہیں تو اس کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے آپ کی کالز بھی لی جاتی ہیں اور نگرانی شورا نے اس ضمن میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی فرمایا تھا گزشتہ دنوں کہ اگر آپ کے ذہن میں بھی سوالات کے تحت کوئی بات آتی ہو تو ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کو سوال کی صورت میں شامل بھی کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ کو آج کا سوال بھی بتایا جائے گا اور جو ابتدان بارہ نام ہمارے پاس موجود ہوں گے انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ اناؤنس کریں گے ان کے نام بتائے جائیں گے کہ یہ جو ہمارے ہیں ناظرین انہوں نے ہم کو ابتدان درست جواب دیا ہے اور پھر انہی میں قرآن دازی کر کے جس کا نام قرآن دازی میں نکلے گا تو اس کو انشاء اللہ مدنی چیک دس سو یعنی کہ ایک ہزار روپے کا جو ہے وہ مدنی چیک انشاءاللہ اللہ ان کو پیش کیا جائے گا جس سے وہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے خریداری جو ہے وہ کر سکیں گے تو امیر علیہ سنت کے یہ جو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے الحمد للہ امیر سنت کے تجربات اور آپ کا جو خصوصی ایک انداز ہے جس کو چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں جوان ہوں بڑے ہوں مرد ہوں عورت ہوں ہر کوئی قبول کرتا ہے اور جس کا نظارہ مدن چین کے ناظرین دنیا بھر میں جس کو محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں وہ امیر السنت کے ان مدنی پھولوں سے اپنی زندگی میں بہت زبردست جو ہے وہ تبدیلی لاتے ہیں تو مفتی صاحب میں یہاں پر سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک بڑا پیارا شروع میں ایک ٹاپک چلا تھا کہ شادی میں تحفہ کون سا دینا چاہیے تو اس یہ بھی ایک ظاہر معاشرے کی ایک ضرورت ہے اور بلکہ تھوڑا سا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے لیکن ایک چیز تو یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی جس نے ہم کو جو دیا ہم بھی وہی وہ دیتے ہیں باقاعدہ لسٹیں بنتی ہیں کہ اگر ہم کو, کو شادی میں تحفہ ملا ہے تو پانچ سو روپئے کا لفافہ کس نے دیا ہزار روپے کا لفافہ کس نے دیا تو وہ پھر اسی حساب سے ہی اس کی بھی جب کوئی باری آتی ہے تو لسٹ نکالی جاتی ہے فیملی میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو جوسر دیا تھا تو ہم بھی جوسر دیں گے کسی نے صوفا سیٹ دیا تھا تو ہم بھی صوفہ سیٹ دیں گے تو یہ تو ادلا بدلا ہو جاتا ہے لیکن بہرحال ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے ٹاپک یہ تھا کہ شادی میں توحفہ کون سا دینا چاہیے تو بہرحال اس پہ کچھ کلام ہوا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی جی جی کہ قرآن شریف کے شادی میں دے سکتے ہیں یا دے سکتے تو امیر العثمت نے نصیب ترغیب دلائی کہ بہترین تحفہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ تنزول ایمان شریف ہو اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں تفسیر سیرات الجنان ہو تو اب جو عام رواج ہے اس میں ٹھیک ہے اگر وہ پانچ سو روپئے ہزار روپے جو دے رہے ہیں وہ ایک وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ دیں لیکن چونکہ وہ خرچ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور اگر اس میں اچھی نیت نہ ہو سکی تو کوئی فائدہ بھی اس سے نہیں ہوگا لیکن عمومی طور پر قرآن شریف دینے میں اچھی نیت کر لینا یہ ممکن ہے اور زیادہ چانس بھی ہے کہ اس میں اچھی نیت کی جا سکتی ہے کہ قرآن شریف دیتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ جب تک یہ پڑتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و مجھے ثواب ملے گا تو یہ ایک بہترین ترغیب ہے اور بہترین ایک اچھا رواج ہے کہ جس کو رائٹ کرنا چاہیے اس کو رواج دینا چاہیے کہ شادی کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید تحفے میں دیا جائے اب نہ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی فریمیں لے کر آتے ہیں اور مطلب اس کا بعدوں کا تو لگانا بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے تصاویر وغیرہ بھی اس میں آویدہ ہوتی ہیں لیکن یہ اگر ایسا دیا جائے کہ جس اس میں سب یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر مثال ہم کو ایسی چیز دیتے ہیں تو یعنی کہ ایک وہ تھا نا کہ انسان اگر اپنی ذہنی عقلمندی کا استعمال کرے کہ یار میں کون سا ایسا تحفہ دوں جس کا استعمال جب جب بھی وہ کرے گا مجھے ثواب ملے گا تو یہ ایک دور نتیجہ اگر حاصل کرے کوئی تو شاید اس سے زیادہ بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے ہمارے یہاں سے رواج جو ہے وہ دینے کا ہے تو صحیح قرآن مجید جیسے والدین کی طرف سے جہیز کے اندر دیا جاتا ہے تو وہ لیکن اس کو پھر عام طور پہ رکھ دیا جاتا ہے تو اگرچہ چیک قرآن مجید فرقان شمید گھر میں رکھا ہو اچھی کے ساتھ تو اس کی بھی برکتیں ملتی ہیں لیکن یہ کہ اس کو پڑھنا چاہیے اور بہرحال جو بھی دے گا اچھی نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کو تو فائدہ حاصل ہو گئی اگر اس کے پاس موجود ہے تو امید ہے وہ آگے دے دے گا آگے دے گا تو جو بھی پڑھے گا اس کو ثواب تو اس کا ملے گا تو یہ واقعی ایک دور رس بات ہے اور اچھی چیز ہے کہ جب تک قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور مکت المدینہ نے مدینی چل کے ناظرین یہ جو قرآن پاک دیے جاتے ہیں الحمد اس کو بہت ہی اچھے ڈیزائنز میں بھی جاری کیا ہے جہیز ایڈیشن بھی اس میں شاع ہوئے ہیں اور اسی طرح ایک بڑا ڈیکوریٹڈ بہت خوبصورت ایک سیٹ ہے اور وہ ابھی تو نہیں دکھا سکیں گے ان میں نیت کرتا ہوں کہ کل آپ کو ضرور اس کا دکھائیں گے کہ یہ بھی ایک جہیز ایڈیشن میں مکتبت المدینہ کی مجلس نے شامل کیا ہے تو ضرور اس کو حاصل کریں اور اس کو اپنے یہاں کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں شامل کریں اور یہاں پر ایک سوال جو ہم کریں گے جو مدنی چینل کے ناظرین سے تو وہ بھی تیار ہو جائیں اور اس کا جواب دینا ہے اور جو درست جواب ابتدان بارہ آئیں گے تو ان کے نام بھی پکارے جائیں گے اور قرآر اندازی کے ذریعے ایک نام جو ہے اس کو دس سو ایک ہزار روپے کا جو چیک ہے وہ انشاءاللہ مدنی چیک ان کو پیش کیا جائے گا امیر السند نے گفتگو کے دوران کچھ اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ اس صدی کی نئی تفسیر نام بتایا تھا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس صدی کی نئی تفسیر کون سی ہے تو آپ نے اس کا نام بزریا ایس ایم ایس جو ہے وہ بھیجنا ہے تو جو نام ہوں گے انشاءاللہ ان کو شامل سلسلہ کیا جائے گا اور آج ہی اس کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ ہم نام لینے کا بھی بنائیں گے پھر اس میں جو مزید گفتگو مفتی صاحب چلی تھی وہ تھی کہ دعوت میں وقت کیسے گزارے اور یہ بڑا ہاٹ ٹاپک تھا اس لیے کہ دعوتوں میں جو مطلب ہے تو موسم ہے تو اس کی خبر لی جاتی ہے اور اگر سیاسی کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے تو وہ ہمارا بحث ہوتا ہے اور اگر مثال کو میچ چل رہا ہو تو, تو وہ ایک ٹاپک ہوتا ہے تو یہ بھی ایک پبلک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے تو اس میں بھی یقین مدنی پھول تو ملے ہم کو مزید اس میں کچھ ایڈ کریں کہ ہماری جو گفتگو ہو تو جس طرح تحفے دینے میں ہم سوچتے ہیں کہ ثواب کا ذریعہ ہو تو گفتگو بھی ہماری ایسی ہی ہو جو سبائی سے ثواب بن جائے بالکل اصل میں بات یہ ہے کہ وہی جو میر السمن فرماتے ہیں کہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ تو ہم وال پوچھتے ہیں وہ طبیعت کیسی ہے وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو گفتگو کرنا آتی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ایسی صحبت ملتی ہے کہ جس میں ایسی گفتگو ہم سیکھیں کہ جو ہمیں فائدہ دینے والی ہو اسی لیے اگر حال وال سے فرصت مل جاتی ہے تو پھر یہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے جس کا حاصل نہ دنیا میں کچھ ہے نہ آخرت میں کچھ ہے صرف ایک ٹائم پاس ہوتا ہے تو ایسی گفتگو سیکھنی چاہیے ایسی باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہونا چاہیے اور اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ امیر رسونت کی جو رسائل ہیں ان کو اپنے مطالعے کے اندر لے کر گا مدنی مذاکرے آپ سنتے ہیں تو اسی کی باتیں یاد رکھ کے اس وقت چھیڑ دیں جب آپ ایک گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا رسالہ پڑا ہوا ہوگا تو کچھ نہ کچھ باتیں سامنے والے کو بتائیں گے اور پھر جب اس چیز کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و آپ کو گفتگو میں مشکل نہیں رہے گی لیکن اس میں یہ ضرور ہوتا ہے مفتا کہ بعض اوقات ایسے کچھ چرب زبان یا ایسے کوئی عجیب و غریب قسم کا ماحول بن جاتا ہے اگر کوئی مذہبی آدمی بیٹھا ہو نا تو وہ پھر بعض اوقات جو کا کوالٹی ہوتی ہے نا وہ جو مطلب اپنے حساب کتاب سے جو شروع ہوتی ہے تو اس پر بھی مطلب وہ مجھے یاد ہے چند دنوں پہلے کوئی ایسی بات چلی تھی تو جسے فرما دے کہ ایسی جگہ بیٹھتے کیوں اٹھ کے کیوں نہیں چلے جاتے یعنی اگر ایسی کوئی بات جو واقعی ہم ان کو چپ نہیں کرا سکتے تو اب اس جگہ بیٹھ کے سننا بھی یہ بہت بڑا یعنی ویسے علماء کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ روایت کے اندر ہے کہ جو بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے کسی عالم کا جاہل کے درمیان پھنس جانا ہے کہ اب جاہلوں کے درمیان پھنس جانا ہے تو اب ہر ایک تو یوں نہیں ہے کہ اس کے اوپر عالم کا اطلاق ہوتا ہو لیکن برحال بہت سے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں اب وہ بعض اوقات ایسے افراد کے درمیان پھنس جاتے ہیں کہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے اب یا تو حرام باتیں کر رہا ہے اور قریب ہے کہ یہ اس طرح کی بات نہ کی جائے کہ جو اس کے ایمان, کے ایمان کو داو پہ لگا دے اور بعض اوقات ہوتے بھی واقعی ایسے ہیں کہ ان کو سمجھانا بھی ممکن نہیں ہوتا بندہ سمجھا نہیں سکتا تو اس میں عافیت اسی کے اندر ہے کہ بندہ وہاں سے اٹھ جائے اور یا اٹھ نہیں سکتا تو کم از کم وہ بالکل خاموشی اختیار کر لے ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے اور ان کی باتوں کو دل میں برا جانے کہ, کہ جو رہے وہ غلط کہہ رہے ہیں جبکہ واقعی وہ غلط کہہ رہے ہوں یہ شامل سلسلہ ہے تو اس پر کچھ کلام ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے ہمارے دورہ حدیث شریف کے تخصص فلفک کے اسلام بھائی بھی بیٹھے ہیں تو ظاہر جو اہل علم طبقہ ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات اپنی یہ سمجھ دو کہ ایک طرح سے وہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی لکما دینا ہے لیکن بعض جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اتنے شا... چرب زبان اور اتنے تیز ترار ہوتے ہیں کہ وہ اچھو اچھو کی جو ہے جیسے وکٹیں اڑا دیں اب ایسوں میں ان کو چپ کرانا اور مطلب ایسے میں اپنی عزت بچانا یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کا بھی تجربہ رہا ہوگا تو اب ایسے میں چپ کیسے رہیں یا اٹھ کر کیسے چلے جائیں تو کیا کرنا چاہیے ہمارے کچھ طلبہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے الحمد والسلام ربی العال سلیم جس طرح میں بھی انتظار ہی کر رہا تھا تو میری باری آئے گی آئے گی نا باری تو ہوتا یہ ہے کہ اتنی جیسے میں بھی انتظار کر رہا تھا کب کیمرے سیٹ ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اپنا بھی نمبر لگ جائے اللہ مدری مذاکرے کے کہ مدنی مہک کے حوالے سے آپ جو ابتدان جو موضوع لے کر چلے ایک تو شادی کے موقع پر تحفہ دینا کہ قرآن کریم اچھا یہ اس میں اگر رہنما یہ ہو جائے کہ قرآن کریم اگر ہم کیونکہ عموماً اب ہوگا عمومن یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے دعوتوں میں تحفے دیے جاتے ہیں تو اس کو ایک خوبصورت سے وہ گفٹ پیپر میں بند کر کے ٹیپ وغیرہ لگا کر دیا جاتا ہے تو قرآن کریم جب تحفے میں دیا جائے تو قرآن کریم کہہ کر دینا چاہیے کہ یہ قرآن کریم ہے تاکہ اس کو تعظیم اور ادب کی جگہ پر ہی تحفہ لینے والا رکھ دے کیا کہتے ہیں موتی صاحب آپ आ, یعنی آپ یہ فرما دیں کہ اس کو گفٹ پیک गिफ्ट کیا جائے گا مطلب پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو قرآن کریم ہے تو اب کیا یہ جتنے بھی تحفے جمع ہوتے ہیں نا یہ بعضوں کا تفیاں جی رکھتے چلے جاتے ہیں جی جی بالکل بالکل اس, اس میں مطلب کہ ادب و نا ادب اور پھر یہ گاڑی مٹھایا ڈگیوں میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ جب یہ جا رہے ہوتی چیزیں تو ذرا ایک معزز ترین اور ایک عظیم ترین تحفہ جب ہم دیا دے رہے ہیں تو اس کو بتا دیا جائے کہ یہ قرآن, قرآنِ, قرآن کریم ہے تاکہ وہ شروع سے ہی اس تحفے کو لے کر ایک ادب و تعظیم کے مقام پر رکھ دیں یہ یار یہاں رکھ دو یہ مطلب کیونکہ عموماً دعوتوں میں جا کر ہال وغیرہ میں تحفے دیے جاتے ہیں جی بالکل اگر ہال وغیرہ میں دینے ہیں تو پھر اس میں یہ احتیاط تو کرنی چاہیے یا تو پھر یہ کہ جو ابھی عادی امین صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں سے جو قرآن پاک نکلا ہے گیفٹ جہیز والا وہ جس طرح کا نکلا ہے وہ ویسے ہی ویسے ہی تعظیم والا ہے وہ کہ وہ کابۃ اللہ المشرفہ کا دروازہ کھلتا ہے اس طرح تو یا تو وہ دے دیں تو اس میں انشاءاللہ شاء ضرورت ہی نہیں پڑے گی ورنہ یہ کہ واقعی بتا دینا چاہیے لکھ کے اس پہ لگا دینا چاہیے تاکہ اس کا ادب و احترام کیا جا سکے اب رہی بات یہ ہے جو عاجی امین آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ پھنس گئے تو یہ تو میرے تجربے نہیں ہیں تجربات ہیں وہ ایک دفعہ عجیب باپ کہ وہ میں کسی اور ملک گیا تھا نا یورپ کے ایک ملک میں تھا تو وہاں اجتماع وغیرہ ہو گیا پھر وہ لے جاتے اسلام آباد کا کہ بڑی اہم شخصیات ان سے ملاقات کرنی ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس ملک کے اس شہر کی اہم ترین ترین اہم شخصیات کو انہوں نے جتنی ان کی طاقت انہوں نے جمع کر لیا اب وہ سارے طرح طرح کے اسلام بھائی جمع کیے انہوں نے اب مجھے لے گیا کہ میں ان کو نیکی کی دعوت دوں گا الٹا ہو گیا کہ جب جسے میں بیٹھا تو ان سب نے بیٹا میرے کو گھیرنا شروع کر دیا اب وہ بالکل جو ہمارے آ, تنظیمی طور پر جو کام ہم نے نہیں کر رہے ہوتے جن چیزوں کا ہم نہیں ہیں ہم قائل نہیں ہیں ان ہی ہم تنظیمی طور پر کریں ان چیزوں پر کوئی ادھر سے سوال کرے ادھر سے سوال کرے میں بعض تھوڑے بڑے با اثر ان میں آ, ان کے عہدے دار قسم کے لوگ تھے تو نہیں آپ جواب دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نا, آپ یوں کریں گا تو ہم یوں کر دیں گے <تصفح> <تصفح> وہ مجھے اپیل وہ جملہ یاد آ رہا تھا کٹا فضائی ہوئے بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ حاضر تھے اور کچھ ایسا ہوا تھا تو آپ کی زبان سے بے شک نے کہ یار رسول اللہ کیٹا پسائی ہے تو <coughs> اب میں پس گیا میں کروں تو کیا کروں میرا کالے کو آدھا پونا گھنٹہ لگا مجھے میں ان کو تھوڑا تھوڑا سمجھاتا رہا کہ یوں یوں نہیں تو وہ تھے بھی ایسے کہ وہ سمجھانے کے لیے بیٹھے تھے اب جو سمجھانے کے لیے آتا ہے نا عموماً کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے جو آیا ہی یا تو نارمل نیوٹرل ہے اس میں چلتے چلتے چلتے کیا ہوا تو کوئی تہارت کا موزوں چل گیا نا پاکی نہ پاکی کا میں نے کہا ملی بول اپنے گھوڑا اب وہ پاکی نہ پاکی کی بات چلی تو جناب فرض غسل اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اور جب میں نے یہ دو چار پانچ چھ سوالات شروع کیے نا اب یہ ایسا سب کو پرفیو لگ گیا اور ویسا سناٹا ہو گیا نا اب میری باری تھی اب میرے نے تقریباً سمجھا آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ ان کو نماز غسل فرض طہارت اور اس طرح کے جو شرح کام ہوتے ہیں اس کا جاننا یہ سب ہے ہم جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم جن باتوں میں پھسے ہوئے ہیں ہمارے لیے قبر کے لیے یہ زیادہ اہم ہے یا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ قبر کے معاملات کے لیے زیادہ اہم ہے ہم پر زیادہ ہم پر فرض کیا ہے پھر ہم پر واجب کیا ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اب یوں کرتے کرتے میرا خیال ہے کہ مجھے بار سرک تک چھوڑنے کی حد تک چھوڑنے تک میری بولنے کے بارے دین کے بولنے کے بارے تو آئی نہیں لیکن ایک بس وہ کہتے نا کہ وہ بول ملنے کی دیر ہے بول چھینیک کا نہیں تھا وہ فالڈ کرے تو اپنے کو بول ملے گی تو یوں مل گئی بول اور پھر اس کو ہمارا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو لے کر چلے اب یہ کہ ہر ایک تو نہیں کر سکتا یہ تو پھر جیسے کہ امیل سنت نے بھی اس طرح ترکیب دلائی مدری مذاکرے میں مدر مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں پھر حکمت عملی کے ساتھ آدمی وہاں سے اٹھ کر نکل جائے کم از کم کچھ نہیں تو عموماً دیکھا یہ کیا کہ پانی کے لیے ٹینکی پیچھے پڑی ہوئی ہوتی ہے آگے پیچھے عموماً پانی کا جگ نہیں ہوتا ٹیبل کے اوپر نا دعوتوں میں نہیں ہوتا ہاں تو وہ پانی پینے کے لیے چلا جاؤ پانی پیئے تھوڑا بیٹھ کر پانی پیئے اور پھر ٹیبل بدل لے جگہ بدل لے اور کیا کر سکتے ہیں ورنہ یہ بعدوں کا تو ہماری امیر سنتی ہے مدی مذاکرے میں بھی کئی دفعہ فرما دے ہمارے مہمان بتا کا میں انگلی ڈال کر بلواتے کاکڑا یہ نا یہ اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں خلق ہاں یہ ہاں اس میں اس میں انگلی ڈال کے جیسے نہیں انگلی ڈال کے وامیٹنگ کروا دے انگلی ڈال کے بلوانا دے تو بالکل اتنی جیسے بولنا مجبور ہو جائے گا ہم بولنے میں مجبور ہو جائیں گے اور مذہبی آدمی کو دیکھا زیادہ پھر یہ ادھر ادھر کے سوالات کرتے ہیں کہ آپ کی ان کی ان کے اندر ہزار مسائل چلتے ہوں مگر وہ ہمارے مسائل ہے اچھا اکیلے ہموں باقی مطلب ایک مولانا باقی ٹیبل پر جس کو دیکھو منڈانا تو یہ بھی رور آزمائش ہو جاتی ہے ان کو سنبھالنا تو اس سمے بس وہ امیر سنت میں جو یہ کاؤنٹر مدنی مشورہ جائے کاؤنٹر کاؤنٹر تو یہ کاؤنٹر لے لے اور لے کر بیٹا ہو ضرور پاک یا جو مطلب اس کو پڑھنا ہے پڑھتا رہے صلی اللہ تعالیٰ محمد اور نیکیوں برا وقت گزارے اور کیا کرے مدینہ مدینہ اور کال ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے کچھ آئیے کال لے لیتے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاء اللہ اچھا پروگرام ہے اور مجھے تو یعنی کہ مدنی چینل پہ ہر وہ پروگرام بہت زیادہ پسند ہے کہ جس میں کوئی بھی مفتی صاحب ماشاء اللہ بیٹھے ہوں اور مسئلے بتا رہے ہوں تو جیسے مدنی مذاکرے ہوں یا کوئی بھی جیسے دار الفتہ اہل سنت وغیرہ کے جو پروگرام آتے ہیں تو الحمدللہ للہ جو مسئلے مسائل شرعی مسائل بتاتے ہیں تو اس میں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے اور اس میں اٹریکشن کی غالباً وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی عمران اور مفتی صاحب دونوں ہیں تو دونوں کی پرسنالٹی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے لوگ اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں مجھے یہ تاثرہ دینے کہ کل جو باپا نے جو تعویز وغیرہ کا جو نسخہ بتایا ماشاء تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ سائکلوجیکل طور پر نفسیاتی طور پر بہت اچھا یعنی کہ یہ ہے اور اس پر یقین عمل کرے گا جو بھی تو فائدہ یقین اٹھائے گا اور میں اس کو اس طور پر بھی لے رہا ہوں کہ ایک ولی کامل نے کیونکہ یہ نسخہ بتایا ہے تو تو اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی ان اللہ تعالی اور اللہ تعالی بھی اپنے نیک بندوں کے نکلے منہ سے الفاظ جو ہے اس میں مزید اس عمل میں تاثیر بڑھا دیتا ہے یہ ہمارا حسن دانے شاء اللہ تعالی تو میں اس میں یہ یعنی کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب جیسے کہ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے کا یا بہت زیادہ گھر میں معاملات ڈسٹرب ہیں تو اب ظاہر ہے کہ وہ خالی کاغذ اگر وہ دانتوں میں دبائے گا تو وہ کاغذ تو جیسے کہ ایک دفعہ کے بعد دوبارہ دبانے کے قابل نہیں رہے گا تو وہ اس کو ٹیپنگ وغیرہ کر لینے کا یعنی کہ ترکیب بنانی چاہیے اگر بہت زیادہ معاملہ ہے یا پھر یہ کہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر بالکل بنا کر وہ ریڈی رکھے خالی کاغذ ہی اگر دانتوں کے درمیان دبانا ہے تو پھر کبھی اگر ہو تو پھر فوری طور پر اب وہ جیسے ایٹ اے ٹائم تو یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ وہ بنائے گا اور پھر کرے گا اور رکھے گا تو یہ ایک یعنی کہ دماغ میں ایک بات آ رہی تھی تو میں نے کہا اس کو ارض کر دوں السلام وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلے تو سائل محترم جو ہمارے کولر اسلامی بھائی ہیں ان کا میں شکریہ ادا کروں گا انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی اور واقعی شرح مسائل کے سیکھنے کا جذبہ ہونا یہ خوش آئند ہے اللہ کریم آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور واقعی جس سلسلے میں مفتی صاحب ہوں اس کی اپنی ہی رونق ہوتی ہے مفتی مفتی ہوتا ہے ہمارے سمجھے گا ہمارے لنگر ہیں جو ہمارے جہاز کو پکڑ کر رکھتے ہیں اب مزید یہ کہ ایک خصوصیت آپ کو جو بتانی تھی شاید آپ توجہ نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ اس سلسلے کی خصوصیت یہ کہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہے کہ اس میں امیر سنت کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات کو ہم اس میں اپنے زیرے بیس لاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب جہاں نام آئی امیر سنت کا جائے گا تو وہاں مہکی مہک ہے پیاری پیار ہے محبت ہی محبت ہے اور ماشاءاللہ اللہ پھر مفتی صاحب کو امیر سنت کا جس طرح کا مدری مذاکر بالکل قرب حاصل ہے اور جو شرعی مسائل کو دیکھنے سمجھنے کا جو یہ ایک بار آدمی کی طبیعت ہوتی ہے عخاص نا اخاص کہتے ہیں نا آپ لوگ کرنے والی ایبزارب کرنے والی جس کرنے والی طبیعت تو یہ زیادہ وہاں پر مفید ثابت ہوتی ہے اب رہی بات حضرت کے تعویذ کا جو آپ نے جو ارشاد فرمایا تو امیر سنت نے ہرگیز یہ نہیں فرمایا کہ آپ ایک تعویذ بنائیں آپ کو تعویذ بنانے کی اجازت دے دیے اگر آپ کے مزاج میں کچھ ایسا ہے تو آپ مطلب کے چوبیس تعویذ بنا لے چھبیس بنا لے تعویذ بنا کر جس کو واقع ایسا لگتا ہے کہ ضرورت پڑتی رہے گی تو اس کو ٹیپ میں واقع لپیٹ لے اور لپیٹ کر اس کو ٹیپ میں وہ جیب میں رکھ لے ہمارے زمزم رضا تاری رحمت اللہ تعالی لے. آپ نے تو مدینہ مدینہ تھے ان کی جیب میں ایک مستقل تعویذ ہوتا تھا پتا ہے پٹی ہوتی امین وہ کیا نام ہوتا یا مستبین یا مستمن مطلب وہ جس کو کھانسی ہو نا اس کو یہ نکال کے تعویذ گولی کی طرح یہ کھا جاؤ اور یہ ماشاءاللہ اللہ بڑی برکتوں والا تحویز تھا اور اس سے ریل فرق پڑ جاتا تھا اب کہ وہ یہ کھالو تو وہ نکل لو گولی کی طرح یہ ہے نا حفظ صاحب تو اب یہ کیا وہ مفتی اپنے حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کے جیب میں یہ ہوتا تھا تو اب یہ آپ جس کو یہ ہوتا رہتا ہے تو اس کے جیب میں یہ ہو گھر میں کوئی معلومات والی جگہ پر ہو جائے گا بھائی یہاں یہ رکھا ہوا ہے تو بنا کر رکھ لیں اور ٹیپ وغیرہ لگا لیں اور اسلامی بہنوں کو گھر کی پتا ہو کہ میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں اسلام بھائی کو پتا میرے یہاں رکھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے یہ اچھا اس کی ضرورت آپ کو دفتر میں بھی پڑ سکتی ہے اس کو جیب میں رکھنا بھی ضروری ہوگا اس کی دفتر آپ کو اس کی ضرورت آپ کو بس میں بھی پڑ سکتی ہے اس کی ضرورت آپ کو کہیں بھی پڑ سکتی ہے تو بہتر کیونکہ اس میں دائرے بنانے کا امیل سنت نے بڑا پیارا دیا نا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے دائرے بنے ہوئے ہیں تو اس کو آپ نے مطلب کے دائرے بنا کر ٹیپ وغیرہ لگا کر اپنے پرس میں رکھ دیا اور جہاں جہاں آپ کو اس کی ضرورت پڑی گئی یار کسی نے مطلب اپنے بس چڑھائی کر دی ہے لیا اور سیدھی طرف نا مین سیدھی طرف نا جی سیدھی طرف دار میں رکھ کر اب جتنا وہ چڑھتا جائے اتنا دباتے جاؤ جتنا اور یہ صحیح کہہ رہے کہ دبا کے زیادہ تو پھر وہ مطلب اس کے اس کا کتنا آدمی دبائے گا وہ نکالے گا تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ رہنے جیسا نہ رہا ہو مگر یہ دیکھ رہے تاویز دوبارہ رہنے جیسا رہ گیا نیرہ وہ تو جو آپ نے بنایا تھا آپ رہنے جیسے رہ گئے بچہ لینا اس نے تو دوسرا لے لے گئے بھئی یہ گیا اس کو پھر مطلب تک بنا لیں کیا متیذہ صحیح جا رہا ہوں جی یہاں میں یہ کہوں کہ اصل میں جیسا کہ ایک تو یہ دائرے بنانا اور اس کے بعد اس کو منہ میں جبانا دبا کے رکھنا اب یہ پہلے بھی امیر سنت اس طرح بیان کر چکے ہیں شاید فرما چکے ہیں یہاں یہ ایک امیر علسنت کی بات کہ یہ بات ٹھیک کہیں انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے ولی فرماتے ہیں تو پھر اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے لیکن امیر علیہ کی یہ احتیاط آپ نے بھی سوال اٹھایا تھا اس پر اور آپ نے یہ جو دائرے وغیرہ کی بات کی امیر السنت نے وضاحت جس انداز میں کرنی تھی وہ فرما دی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ باقاعدہ کس انداز کی بات ہے یعنی دائرے بنانے کا جو کہا ہے تعویذ جس طرح لکھا جاتا ہے وہ انداز اس میں نہیں تھا تاکہ پتا چل جائے کہ یہ ہے کیا یعنی اشاراتن بتا دیا کہ کس طریقے سے اس کا فائدہ ہوگا اور کیوں ہوگا اس کا فائدہ <متحد> یعنی آپ نے ایک کہتے نا کہ وہ بات فرما دی جس سے سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں وہ چھپا کے نہیں رکھا کہ جس سے غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ باقاعدہ کوئی نقش و نگار کا جو تعویز ہوتا ہے جس طرح نقوش بنائے جاتے ہیں وہ اس طرح کا تعویز نہیں ہے بلکہ یہ ایک مفید ٹوٹکا ہے مفید ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی یہ پریشانی یا اس وقت جو آپ کو غصہ آیا ہوا وہ دور ہو سکتا ہے تو مقصد اصلی جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنے غصے پر اس وقت کنٹرول کر لے تو یہ اس لیے ایک طریقہ کار بتایا ہے اور بار بار بنانا ہی زیادہ فائدہ مند ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ اتنی دیر تک غصے کو کنٹرول کرنے کا اور موقع مل جائے گا حقیب علومت ہے میں حکیب علومت کہتا ہوں ماشاء یہ مطلب حکمت کی جو اس وقت امت کو حکمت کی باتیں یہ بتا رہے ہیں نا یہ ان کا حصہ ہے امیل سنت کا یہ حصہ ہے جو یہ کھول کھول کے بتا رہے ہیں آسان کر کر کے بتا رہے ہیں عام فہم انداز میں فہم بھی تار مشکل ہو جائے گا یعنی جو ذہن میں آ جائے جو آدمی سمجھ لے اس انداز میں بتا رہے ہیں یہ مدری مذاکرے گی وہ مدینہ مدینہ مدنی میں ہے گئے چلیں کچھ کال لیں کال مذاکرے کی مدنی ماہک میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کی مدری مذاکرے میں جب آپ تشریف لائے تو چونکہ امیر اللہ سولو کے سامنے تینوں کُرسی پر مفتی آنے کرام نام تشریف فرماتے آپ کو کرسی پر جگہ نہیں مل سکی اور آپ امیر السلام کے قریب بھی نیچے بیٹھ گئے تو امیر اللہ سنہ نے جب توجہ فرمائی تو آپ سے کیا بات ہوئی تھی جس پر آپ اس پر آئے تھے تو وہ امیر کیا مدنی پھول آپ کو شادی فرمائے تھے اگر اس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے تو جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مدری کے اندر کی باتیں جی آ, یہ تو قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی ایک سعادت ہی ہے یعنی اب میں بہرحال باتیں امیر علیہ سنت ہی کی ہیں تو وہ آ, اصل میں میں نے فتح رضیہ شریف اٹھایا ہوا تھا اور میں چونکہ نیچے بیٹھا ہوا تھا تو میری توجہ رہی نہیں تھی اور یہ توجہ تھی بھی تو یہ تھا کہ اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جو ادب کے خلاف ہو کیونکہ میں نے تھوڑا اوپر رکھا ہوا تھا فتح و شریف لیکن میں تھا چونکہ نیچے تو امیر السنت نے اس میں میری توجہ دلائی کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو آپ یہ نیچے رکھ کے دیکھ رہے تھے فتح و تو اس لیے میں نے اس وقت چونکہ من نظم چل رہی تھی مسواک کی اس نے اٹھا کے اس کو کچھ مسئلہ دیکھنا شروع کر دیا تو وہ توجہ دلائی تھی کہ اس کو اوپر آپ رکھ دیں اور پھر وہ فرمایا تھا کہ کرسی اگر منگوا کے اس پر بیٹھ جائیں تو اس میں اٹھ کے پھر اوپر بیٹھ کے دیکھ لیں تو میں نے پھر کہا تھا میں نیچے ہی قدموں میں ہی ٹھیک ہوں آپ کے تو وہ میں نے وہ توجہ دلائی تھی امر سنت نے کہ فتح رضویہ شریف آپ نیچے بیٹھ کے نہ پڑھیں اچھا یہ یہ جو امیر سنت کا فیل ہے نا آفیز صاحب جیسے امیل سنت تھوڑا بڑے کیمرے میں لیں میرے کو دکھائیں تو میں تھوڑا یہ دیوار دکھانا چاہ رہا ہوں اب مثال کے طور پر جیسے کہ بیٹھا ہوں نا تو عموماً شیلف ہوتے ہیں نا جو بک شیلف یا کتابوں کی جی نیچے سے اٹھے زمین سے اٹھتے ہیں تو یا نیچے بلے بند دروازے والے ہوں امیل سنت کے ایک انداز ہے کہ کم از کم اپنی نشست سے اوپر کتابیں ہونی چاہیے یعنی میں جو بیٹھا ہوں نا مجھ سے نیچے کتابیں نہ ہوں یہ ایک بڑا ادب والا خوبصورت مدنی پھول ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائیں یا اپنے ساتھ جو بھی کتابوں کی ترتیب رکھیں تو یہ ایک خوبصورت ایک انداز ہے کہ امیر سنت نے اپنی جو بھی اس کتابیں رکھنے کی جو ہوتی ہے اب اساگر نیچے سے تین چار بنے ہوئے ہیں شیلف بنے ہوئے ہیں نا تو آپ اس کے اندر پھر کوئی اور جیسے کہ بوتل رکھ دیں گے یا کوئی ایسی اور چیزیں رکھ دیں گے ضرورت کی مگر کتابوں کو آپ اتنا اوپر ہی اٹھا کر رکھیں گے تاکہ کتابیں جو ہے نا وہ آپ کے بیٹھنے سے اوپر رہیں نیچے نہ چلی جائیں اور یہ واقعی اس طرح کتابوں میں جیسے کہ آپ گود میں کتاب رکھتے ہوئے تکیہ رکھنے کو پسند رکھتے ہیں تاکہ تکیے کے اوپر کتابیں رہ جائیں اور گود میں نہ رہے تو یہ کہ ادب کریں گے تو علم کا ادب علماء کا ادب بزرگوں کا ادب تو اس سے جو برکت نصیب ہوتی ہیں یہ بھی مدینہ مدینہ یہ مدنی مذاکرے میں الحمدللہ یہ کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں غور سے دیکھنے کی میں ضرور آپ کو بدنی انتظہ کروں گا جتنے بھی ہمارے یہاں پر ہمارے حاضرین ہیں یا جو مدنی چینل کے سن ناظرین ہیں مدنی مذاکرے میں اب امیر سنت کے چہرے کو دیکھا کریں آپ کو چہرے سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس سوال کے بن میں جواب میں جہاں مطلب کیسا لگتا ہے کہ اب, اب, اب, اب میرے سنت اس میں کچھ فرمائیں گے اب کچھ فرمائیں گے یا بعض اوقات اتنی جیسے بشاشیت چہرے پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بہت مدہ آ نا اور کبھی ایسی چہرے پر جیسے کہ وہ الجھن سی ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ وہ کنفیوژن ہو گئی ہے تو یہ بہت یہ چیزیں جب آپ اس کو دیکھیں گے نا متنی مذاکرے کو تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا پھر جو مرید ہیں مرید ہیں ان کے لیے میں خاص ارض کروں گا کہ مرید کو پیر کی معرفت حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے پہچان حاصل کرنے کوشش کرنی چاہیے کہ پیر صاحب کے چہرے کو دیکھ کر بھی کسی حد تک اندازہ ہو جائے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی اور پیر صاحب اس وقت کیا چاہتے ہوں گے یہ بھی بہت خوبصورت بات ہوتی ہے نا کہ مطلب جیسے کہ آپ کو لگے گا لگتا ہے پیر صاحب یہ سننا چاہتے ہیں نا تو آپ یہ بولے نا کیا آ رہا جائے جب شریعت نے منع نہیں کیا اور پیر صاحب کو خوشی ہوتی ہے بول دے کہ پیر صاحب آپ ہم سے یہ یہ سننا چاہتے ہوں گے تو مزہ آ جائے گا نا اچھا لگے گا خوشی ہوگی اور جو خوشی ہو کر راحت ہو کر جو دل سے نکلتی ہے نا بات اس کا لطف کچھ اور ہوتا ہے اس کی پرواز ہی کچھ اور ہوتی ہے جی اچھا یہاں پر ایک بات آج جو ہوئی یہ اکثر مطلب یہ ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے کہ جب بھی جیسے شادی میں بستہ لگانے کی بات ہوئی کتابیں قرآن پاک خریدیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا کمیشن ہے اس میں جیسے آج شاید آپ کے پاس سولہ تھا اس طرح کا ہاں مجھے وہ اصل کیا ایسا طبقہ ہے جو یہ سوچتا ہوگا یا اس طرح کی باتیں کرتا ہوگا جو اندر ہوتا ہے باہر نکلتا ہے نا جمین <laughs> سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ مطلب عزرت بیٹھے ہوئے ہیں کتابیں دے ہیں یہ سب آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے وہ اسٹیل والے کاؤنٹر پر بھی چلی تھی گلزارا بھی مسجد مسجدوں ملے سنت ہمارے استعمال ہوتے تھے تو وہ اسٹیل والا کاؤنٹر ہوتا وہ بھی بہت چلا تھا تو اس کے اوپر باغ لکھنے والا آرٹیکل لکھ دیا مطلب مضمون لکھ دیا تھا تو کوئی کام نہ ہوتا اب بھی کیا کرے گا ہمارا نور نور امارو, امارو نکھت کرے ہمارے جو فارغ ہوگا وہ کر رہا ہوگا تو یہ یہ ہوتا ہے گا امیل سنت کو یہ سوال مجھے ایس ایم ایس کے ذریعے میسج کے ذریعے آئے گا اس کی وضاحت اگر آپ کروا دیں امیل سنت سے ان کے ذہن میں خالی بن سوال نہیں تھا وہ سات بعدوں کا دیتے میں بھی باہر ملک حاضر ہوتا ہوں نا تو امیر سنت کے مدی مذاکرے میں جیتے مائی طور پر شرکت ہوتی ہے تو اس بڑے نئے نئے بعد اوقات اسلامیہ ساتھ ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ سوال ہوگا یا وہ خود کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے تو پھر اچھا ہے کہ اس وقت وضاحت ہو جاتی ہے تو کئیوں کے مائن کلیئر الحمد للہ امین سنت نے پہلے بھی وضاحت کی ہے اب بھی وضاحت کی ہے اچھا یہ خوبصورت بات یہ آپ دیکھیں امیر سنت سوال کرنے میں آپ کو ڈر نہیں لگے گا یہ تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا نا جو طلباء کرام بیٹھے ہیں کیا بات سوال کرنے میں آپ کو ذرا بھی ہونی ہوگا کہ سوال کریں گے تو پتہ نہیں کیسا فیل ہوگا یہ ماشاء اللہ ان کے اندر یہ ایک بڑا ان کا حوصلہ اور علم ہے کہ سوال مطلب کی کہ کیا واجبی ہو یا غیر واجبی ہو جواب واجبی ہوتا ہے جی ہا جی کال ہے لے لیں جو وقت ساؤتھ افریقہ سے عقیل احمد کر رہا ہوں الحمد للہ مورشید کے فرمان کے مطابق اسلامی بھائی جو انس بگ ساؤتھ افریقہ فیضان مدینہ میں مدنی قافلے میں حاضر ہیں الحمدللہ مدنی قافلے میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے اور مدنی مذاکرے کی مدنی محکمہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک اسلامی بھائی کا ذکر ہوا تھا کہ ان کو باپا نے کچھ پیسے عطا فرمائے تھے اور فرمایا تھا کہ ناشتہ کر لے جا کے تو مفتی صاحب سے میں عرض کرنا چاہوں گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نوٹ جو باپا نے ان کو دیے تھے وہ جا کر ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل وغیرہ والے کو جا کے پیمنٹ کر دیں اور اس سے کہیں کہ بھئی یہ پیسے آپ الگ رکھ لیجئے وہ الگ رکھ لے اور پھر اس کے بعد وہ ان نوٹوں سے دوسرے نوٹوں کو چینج کر کے اس سے واپس لے لیں کیا ایسا ہو سکتا ہے تو اس کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی جواب اشات فرما دیجئے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کل بھی ہم نے اس کے جواب پہ کوئی جزم نہیں کیا تھا کیونکہ اصل میں صورت حال کوئی ہمارے سامنے واضح نہیں تھی اسی لیے ارض کیا تھا کہ تعلق سنت میں رجوع کر لیا جائیں وہاں رابطہ کر لیں تو کچھ سوالات اس کے ضمن میں کرنے کے بعد ہی جو صورت حال واضح ہوگی وہ بیان کی جائے گی اس پہ یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے جا کے جو ناشتہ کر لیا وہ ان کا ناجائز ہوا یا وہ پیسے خرچ کرنا ان کا جائز نہیں تھا تو چونکہ ایک کنڈیشن واضح نہیں ہے صورت واضح نہیں ہے تو اس لیے یہ ارض کیا تھا کہ وہاں پہلے رابطہ کر لیں تو ان بتانے میں پھر آسانی رہے گی ایک اسلامیہ نے جو خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاپا کی نظر پڑ جائے ان کے اوپر یا نظر انہوں نے تو نظر لگ جائے والا جملہ کہا تھا تو اب آپ اس معاملے میں تھوڑا سا ہمیں مشورہ مشورہ دے دیں باپا کی نظر پڑوانی ہو تو کیا کریں کون سے اینگل پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا ہم نے تو یہ پڑھا کہ پیر اپنے نور ایمانی سے دیکھتا ہے پیر کی نظر ڈلوانے کے لیے اگر سامنے آنا ضروری ہے تو جو بیچارے غریب غوربا اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں ان پر پیر صاحب کی نظر کب پڑے گی بزرگوں کی نظریں تو یہ تو ٹھیک ہے ظاہری طور پر دیکھنا اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل تو وہ نظر ہے نا جیسے ہم کہیں اتار توجہ فرمائے اعلی حضرت توجہ اب مجھے اعلیٰ حضرت کی توجہ ڈلوانی ہے تو اب حضرت کی توجہ تو پھر توجہ ہے نا تو میں کہیں سے بھی توجہ ڈلواؤں گا داتا صاحب کی کہیں سے بھی توجہ کروں گا داتا پیا داتا پیا کر دو کرم داتا پیا تو اتنی دور سے کرم ہوگا میں باب المدینہ میں داتا صاحب اپنے ظاہری جسم مبارک کے ساتھ مرکز اولیاء لاہور میں تو اولیاء کرام بزرگان دین کا یہ جو اس طرح کا جو ہے وہ اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے باقی سامنے بیٹھ کر بھی توجہ نظر کی بھی اس میں بات ہوتی ہے اس, اس کا بھی میں انکار نہیں کرتا لیکن اب جو دور دراز ہیں تو ان کے لیے توجہ لینی ہوتی ہے تو وہ عورت و بظاہر پڑتے رہیں پیر صاحب سے محبت کریں بہت بنیادی بات ہوتی ہے پیر صاحب سے محبت یہ میں ایک مدنی پول ارض کر رہا ہوں پیر صاحب سے محبت ہونی چاہیے جیسے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ مرید محض پیر کی محبت سے ترقی نہیں کرتا یعنی ترقی سے مراد اس کے درجے بلند ہونا اور اس کی جو بھی مطلب کہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہیں تو مرید محض پیر کی محبت سے روحانی ترقیاں نہیں کرتا روحانی ترقی کا مدار اس پر ہے کہ اس کو اس کے پیر سے کتنی محبت ہے یعنی مرید سے تو پیر کو محبت ہوتی ہے پیر تو اپنے مرید کو چاہے گا نا؟, نا لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ مرید کو اپنے پیر سے کتنی محبت ہے اور اس کا بھی میں آپ کو ایک بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے اس کا ایک میار بیان کیا کہ اگر یہ دیکھنا ہے تو اس وقت یہ خاص وقت ہوتا ہے جب بلا وجہ بلا جواز پیر صاحب مرید کو کوئی اسی بات کہہ دے یا جس کو ہم کہہ دیں ڈانٹ دے ٹھیک ہے بلا جواز کچھ نہیں اس صبح مرید دیکھے کہ اس وقت میرے دل میں میرے پیر کا مقام کیا ہے یہ ہے اس کی طریقت کی اس وقت منزل یہ کھڑا کہاں تو یہ ہے تو یہ ملا جلا جواب دے دیا بھائی امین نہیں ماشاء مدینہ مدینہ کال لیں جی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں سبیل اختاری اسپین کے شہرسیا سے عرض کر رہا ہوں نو اکتوبر کو ولینسیا میں, محجز میں شورا تشریف لا رہے ہیں تمام آشکان رسول کو دعوت دیتا ہوں کہ تمام آشکان رسول تشریف لائیں انشاءاللہ حاضر ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ اسپین نا؟ مرحبا. اسپین سے نا جی آہ. یونان اسپین اسپین یونان, نا؟ نہیں یونان وہ یورپ لا, اسپین الگ ہے اسپین الگ ہے اسپین الگ, ہے؟ اسپین, الگ ہے. اسپین کا, کا شہر ہے اندلوس نہیں اندلوس قدیم نام ہے اسپین جدید نام ہے اچھا اسپین جانا ہے <laughs> صحیح ہے جدول اسپین کا ہے یاد آئے گا یار یونان گریس سوری گریس دو نام یونان کے یونان گریس یونان قدیم نام ہے گریس اس کا جدید نام ہے اچھا ایک اور بات بھی آج جو مدنی مذاکرے میں مجھے کلک ہوئی اور میں نے لکھی بھی دی مفتی صاحب بھی اس میں تو وہ رہنمائی مزید کچھ مدنی پھول ہو جائیں کہ ایک ٹاپک چلا تھا تو اس میں پاپا نے فرمایا کہ وضو کرنے کے لیے کوئی خادم رکھ لیں تو میرے بات ہے کہ عموماً ہمارے یہاں کوئی اگر دنیاوی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے تو ایکسپینس بڑھاتے ہیں لیکن میری عبادت کے معاملات میرے مطلب بہتر ہو جائیں اور اس کے لیے مجھے اگر کوئی سپورٹ لینا ہو تو شاید اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو بڑا ہی خوبصورت ایک جملہ لگا کہ اگر وضو نہیں کر سکتے تو خادم رکھیں کہ آپ کو وضو کرا دے جی تو بار یہ بار اس پر کچھ اگر نگران شورا مفتی صاحب کچھ مزید حضرت کیا فرماتے ہیں والد تھا ان اسلامی بھائی کو جنہوں نے سوال کیا تھا تو اس پر ہماری لسمنت نے شرح نمائی دی تھی کہ دوسرا کوئی کروا دے کر خود نہیں کر سکوں شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ دوسرا کروا سکتا ہے تو اب تک کی فی الوقت اجازت نہیں ملے گی تو اس لیے میرلسنت نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی تو ایسے تو ہمارے اسلاف میں یہ باتیں تو بکثرت ملتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ خرچے بڑھا دینا یہ کر دینا تو وہ چونکہ جانتے تھے کہ اصل آخرت ہے وہیں کا بھیج دینا وہی اصل ہے دنیا میں تو جو کچھ خرچ کریں گے وہ دنیا کے اوپر کریں گے تو وہ کوئی مفید نہیں ہے جب تک کہ اچھی نیت نہ ہو وہی مسواک کے حوالے سے سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ کہ آپ کو مسواک نہیں ملی تو آپ نے آدھے دینار میں جو ہے وہ مسواک خریدی کسی نے کہا کہ جو ہے وہ اتنی مہنگی اپنے مسواک خریدے کا ساری دنیا کی دولت دے کر بھی اگر یہ سنت کی ادائیگی کا آلہ ملتا تو ملے لے لیتا تو وہی اصل توجہ ہونا کہ آخرت کے معاملے کے اندر کہ وہاں کا بھیجنا یہی مفید ہے تو اگر یہاں پہ خادم پہ خرچ کریں گے کوئی اس کے لیے رکھا بندہ کہ مجھے وضو کروا دے جب میں وضو پر قادر نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ آخرت کے لیے بڑا مفید ہے مجھے تا وہ حضرت سین ابو دخدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ یاد آ رہا ہے وہ خجور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو جنت کی ایک خجور کی ضمانت دی تھی کہ وہ ایک یتیم بچے کا مسئلہ تھا تو وہ نہیں مانا حضرت ابو داخدار رضی اللہ تعالی عنہ بارکر رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آکا کیا یہ صرف ان کے لئے یا فرمایا جو یہ پورا کر دے اس کے لئے کیا ضمانت ہے تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ میں اس کو کیا دوں کہ یہ یتیم بچے کا کام بھی ہو جائے اور میرا مطلب مجھے یہ ضمانت جو خجور کی سرکار ایک خجور کی ضمانت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے لی تھی تو ان کا باغ تھا جو مشہور ترین باغ تھا جس میں چھ درختے کھجور کے چھ سو درخت کے تھے اور بالکل ایسا باغ کہ بھاج چاہیے باغ میری مل کو تو اس انہوں نے اس شخص سے کہا کہ میرے باغ کے بارے میں ذرا کیا خیال ہے تو آپ کے, کے باغ کو کون نہیں جانتا کہ اگر میں تجھے میرا سارا باغ دے دوں تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم بچے کے متعلق جو فرم تو وہ کر دے گا وہ تو تیار ہو گیا تو وہ باغ دے دیا اور وہ کام ہو گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ پورا ہونا چاہیے یہ تو ان کا ایک مدینہ مدینہ جذبہ تھا مطلب خوبصورت بات مفتی صاحب یہ ایک اور خوبصورت بات کہ جب یہ کر کر گئے نا گھر پر اب وہ اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو گئے باغ کے باہر کھڑے ہو کر مطلب جو بچوں کی امی تھی وہ گھر میں کام کر رہی تھی اور بچے کھیل لیتے باغ بھی تھا باغ میں خوبصورت باغ میں مکان میتا اس مکان کے باغ کے اندر میٹھے پانی کا بہترین کنواں تھا اب سوچے وہ کتنا خوبصورت مقام ہوگا یہ باہر کھڑے ہو گئے اور باہر کھڑے ہو کر آواز لگائے تو اندر سے بچوں کی امی کی طرف سے آواز آئی کہ مطلب باہر سے کڑے ہوگا آواز تو کیا باہر آ جاؤ کیا میں نے بیچ دیا تو آواز آئی کتنے میں بیجا تو پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ایک ہجور کی زمانت دی میں جنت کی ایک ہجور کی زمانت میں میں نے اپنا یہ سارا باغ دے دیا ہے اب اندر سے آواز آئی کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا آپ نے بہت اچھا سودا کیا اچھا اب کمال دوسرا یہ کہ جب باہر نکلے تو بچوں کے جیب میں بھی جو کچھ تھا نا وہ بھی سارا نکلوا دیا کیا کہ اب یہ جو تھا نا سب رائے خدا میں ہم دے چکے ہیں اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ آ گئے باہر کہ بس وہ دنیا کی چیز دے دی آخرت پر ہاتھ رکھ دیا جنت کی ایک کھجور کی ضمانت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی اور اس پر انہوں نے چھ سو کھجوروں کے درست کا عظیم الشان باغ پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دے دیا کھجور ای کا ایک درخت تھا اس میں مسند احمد سعید محبان کی جو دیس مبارکہ ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ کھجور کا درخت تھا کہ جو, جو ہے وہ دوسرے کسی کے گھر میں تھا اور وہ ان کے دیوار کے پاس لگتا تھا تو اس کے اوپر ان اصل میں سارے باغ ملے ہوئے تھے تو یتیم بچے نے میں سے تھوڑا مختصر کیا تھا کہ وہ سارے باغ ملے ہوئے تھے تو یتیم بچے نے کیا کہ, کہ میں وہ دیوار کھڑی کر دوں تاکہ وہ کھجوروں کی ملکیت کا مسئلہ ہوتے کہ کسی کھجور کہاں آ کسی کھجور کہاں آ مگر وہ جس کے باغ کا وہ آ رہا تھا نہ تو وہ مان نہیں رہا تھا تو یوں وہ سارا جی حضور اس میں یتیم بچے کا تو مجھے یاد نہیں میں نے ابھی دن پہلے ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جس میں لکھا تھا اس میں کچھ اور لکھا ہو مسند احمد میں کیا درست ہے مسند احمد کی جو حدیث ہے اس میں ان رجلن کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے تو ممکن ہے کہ کسی اور جگہ اس کی سراہد ہو کہ وہ یتیم بچہ تھا لیکن یہ کہ وہ جو حدیث کے الفاظ مجھے یاد ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ہے میں نے ابھی دو دن پہلے ہی فجر کے میں اس کا میں نے بیان کیا تھا اور میرے سامنے وہ لکھی ہوئی تھی لیکن ظاہر ہے میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے اور آپ حدیث ہی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ حدیث پڑھاتے ہیں آپ کی بات کو زیادہ مضبوط کہا جائے مجھے یاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یتیم کا کہیں تذکرہ ہو یاد ہے مدینہ مدینہ اچھا اس میں جیسے ابھی اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں تو میں ایک بات سوچنے لگا کہ اگر آج کسی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو نماز کا پابند ہوتا ہے اب نماز کا پابند اور اچانک کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو اس نے مسجد تو جانا چھوڑ دیا لیکن اگر اس کو آفس جانا ہوتا ہے نا تو اس نے آدمی رکھے ہوئے ہیں تو میں اتفاق سے سوا سو کہ ابھی ہم ایک مدنی دورہ کرنے گئے تھے علاقے میں تو گھر گھر الحمدللہ جانے کا سلسلہ ہوا تھا ایک گھر میں جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بزرگ بار تشریف لائے تو مجھے لگا کہ یہ نمازی تھے اور کچھ پیروں میں تکلیف ہے تو یہ گھر میں ہی رکے ہوئے تھے بہرحال ہم نے بتایا کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ مسجد میں ہے جب مغرب میں بیان کر رہے تھے تو وہ آئے ہوئے تھے مسجد میں تو خوشی ہوئی کہ وہ مطلب کسی کے ساتھ آ تو یہی بات اگر دین کے حوالے سے بھی اگر جذبہ بنتا ہو تو ان باتوں سے اللہ نصیب اللہ اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. ان کی مثال ہمارے سامنے ہے ختم نہ کریں میں طلب... طلباء کرا اتنے بیٹھے ہوئے آپ کا کال لیجئے چلیں آج قرآن دازی بھی کل اتفاق سے نام تو پکارے گا قرآن دازی نہیں ہوئی کل کل کی قرآن دازی بھی ہیں دو آج دو قرآن دازی ہیں اور انشاءاللہ ہم درست جواب دیا ہاتھ میں محمد سلیمان اتاری اسپین سے عرض کر رہا ہوں مدنی مذاکرے کی مدنی محک میں مفتی صاحب کے بارگاہ میں ایک سوال کرنا تھا کہ جس طرح آج قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بات ہوئی نا مدنی مذاکرے میں تو اس حوالے سے پوچھنا تھا کہ وہ فاضل کرام جو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے میرے علیہ سنی دعت برکات نے اشاد فرمایا کہ چونکہ وہ یاد رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ فاضل کرام اونچی آواز پڑھتے ہیں وہ تلاوت یعنی کہ نہیں ہوتی اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو فاضل کرام اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو کیا انہیں پھر تلاوت قرآن پاک کا سواب نہیں ملے گا اس حوالے سے تھوڑی سی وزاد فرمائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ طلباء کے لیے ارشاد فرمائے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلباء کرام جو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی اجازت دی گئی عام حفاظ کے لیے نہیں کہ کسی جگہ پر کچھ حافظ جمع ہو گئے اور اپنی منزل دہرانے کے لیے بلندواز سے پڑھنے لگے اس کا جزینی مذکور جو اجازت دی گئی وہ طلباء کو اجازت دی گئی ہے کہ جو اپنی منزل یاد کرتے ہیں درجے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے عذر ہے کہ انہوں نے یاد کرنا ہے تو وہ آہستہ آواز میں بازوقات یاد نہیں ہوتا اس کے لیے آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے ہر ایک کے لیے اس طرح اجازت ہے انہوں نے جو سوال کیا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس طرح یاد جی کرنے کے لیے کیا انہیں اس تلاوت کا ثواب ملے گا بالکل اگر تلاوت کی نیت ہے ایک عمل کے اندر بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں ایک ایک, ایک وہ مقصد ہی یاد کرنا ہے تو یاد کرنے کا ثواب ملے گا نیت جو ہے وہ تلاوت قرآن کی بھی ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی سب ہے ماشاءاللہ اچھا میں نے یہاں پر اس زمن میں ایک بات اور نوٹ کی تھی میں نے کہا اس, اس کو موضوع بنائیں گے کہ یہ بعد وقت اس طرح کا ایک عرف ہے بالکل پرانا ایک لگا بند ہے بلکہ شاید وہ ہوتا ہے کہ گھر میں اگر قرآن خانی اور آواز نہ ہو تو گھر والے تو جھانک رہے ہوتے کہ بھائی کیا کوئی پڑھ نہیں رہا ہے کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آواز تو نکالو پڑھو تو صحیح اس طرح کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور اب اگر اس میں ہم سمجھاتے ہیں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار آپ لوگ بڑی نئی نئی باتیں لاتے ہو یہ ایک جب اس طرح کی کوئی بات سمجھائی جاتی نا کہ یوں نہیں یوں کرنا ہے تو کہتے ہیں یار آپ لوگ نئی نئی باتیں لاتے ہو اب چونکہ اتنا بڑا ہمارا تربیتی اجتماع بھی ہوتا ہے اور اس طرح کے جو مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو بات کہی جائے تو اس کو ایکسپٹ کیا جائے عمل میں لایا جائے اس حوالے سے کچھ اصل میں معلومات کو نئی بات کہہ لیتے ہیں صحیح اگر یہ یوں کہہ دیں کہ ہم نئی معلومات لائیں تو کیا جاتا بھائی نئی بات لائیں سے کیا مراد ہے آپ کی آپ کے علم میں نہیں تھا آپ کے علم اضافہ ہو گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ہونا چاہیے اور ہر بات ہمیں پتا ہو یہ بھی ضروری صحیح ہوتا مدربی مذاکر میں بیٹھتے ہیں اتنی باتیں نہیں پتا چلتی ہیں بھائی اتنی باتیں نہیں پتہ چلتی ہیں تو یہ کیا نئی معلومات پتہ چلی کوئی نئی بات کتابوں پہ لکھی تھی بزرگوں نے فرمائی تھی ہم نے نہ پڑھی تھی نہ ہم نے دیکھی تھی نہ ہم نے سنی تھی نہ کبھی جگہ جاتے تھے اب جو تعداد جمعہ کا خطبہ شروع ہونے میں آتی ہے مسجد میں جمعے میں بیان بھی نہیں سننا ہے اب وہ پھر اپنے کو بولے گئے یار نہیں بات لے کر آ تو آپ نے پڑھا کب تھا اسکول کالج میں تو اب پہلے پیریڈ سے جاتے تھے اور مسجد میں آپ اس وقت آتے ہیں کہ جب خطبہ بھی ہو چکا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے تو سنتے نہیں ہم لوگ علم دین سے بہت دوری ہے جس کی وجہ سے عموماً اس طرح کی ہوتی ہیں الحمدللہ رب ربی العالمین مدنی مذاکرے میں یہ بات بڑے وسوخ سے کہی جا سکتی ہے کہ جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے جو مطلب جس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ بات چلی گئی کیونکہ اگر کہیں کو ایسا کمزوری ہو جاتی تو الحمد بھی ہو جاتے ہیں مگر نارمل تو جو چلی گئی یہ الحمد للہ قرآن حدیث صحابہ علماء فکہ بزن دین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اور ماشاء اللہ یہ بات پھر یہاں بیان کر دی جاتی ہے اللہ کی رحمت سے پھر کئی باتیں الحمد اللہ مل سنت کی جیسے میں نے کہا کہ تجربات پر اور مشاہدات پر اور حکمت پر مبنی کئی ایسے الحمد مدنی پھول ہوتے ہیں جو امیل سنن مدنی مذاکرے میں بیان کرتے ہیں اور اتنے علیشان اور جاندار اور شاندار قسم کے مدنی پھول ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بس ان مدنی پھولوں کو پڑھنے اور سمجھنے کا اور سننے کا اور اس کو نوٹ کر لینے کا میں پہلے بھی ارض کرتا رہا نوٹ کر لینے کا اللہ کریم ہمیں نصی صلو اللہ صلو اللہ اللہ محمد کل سوال ہوا تھا کہ امام حسن مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے فرزند تھے تو جواب جواب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تھا اور اس میں جو نام ملے تھے ان میں قرآن دازی کی گئی آج تو بنتے اکبر اطاریہ پشاور ان کا نام قرآن دازی میں نکلا ہے اور انشاء اللہ وجل ان کو جو ہے وہ دس سو ایک ہزار روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا ما شاء اللہ آج سوال ہوا تھا کہ اس سدی کی نئی تفسیر کون سی ہے تو اس کا جواب سراۃ الجنان مکتبۃ المدینہ سے یہ شائع ہو چکی ہے دس جلدے ہیں اس کی اور یہ بالکل حاصل کریں آپ اس کا آرڈر بھی لکھوا سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ کے نمبر مدنی چینل پہ بھی ہم کو ملتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ مکتبۃ المدینہ سے صحدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے بارہ جو ہمیں نام ملے ہیں ابتدائی بنتے شبیر احمد حویلیہ منیب شاہ باب المدینہ رضوان اتاری ڈیرا غازی خان احمد رضا ٹنڈو آدم بنتے عبد الحمید باب المدینہ بنتے نور محمد باب المدینہ بنتے سرور سجاد باب المدینہ اللہ رکھا مرکز الولیا بنتے ذوالفقار پاک پتن شریف بنتے گل بہار اتاریہ اسلام آباد بنتے لطیف خان باب المدینہ بنتے اکرام الدین باب المدینہ کراچی تو یہ بارہ نام ہمیں ملے ان کی قرآن دادی ہوئی ہے اور آج جن کا نام نکلا ہے وہ ہیں بنتے لطیف خان باب المدینہ کراچی تو ان کو بھی ان شاء دس سو یعنی ایک ہزار روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ سے یہ خریداری کرتا سب سے جنہان کی دس کے دس جلدی آ گئی ہیں مد... مش... مدنی مشورہ دوں گا کہ ہر ایک کوشش کر کے لئے طلبہ کرام بھی آہستہ آہستہ چلے پیسے جمع کرتے کرتے کرتے کرتے لے ویسے یہ ستائیس سو روپئے کی قالیبن ستائیس سو روپئے کا پورا سیٹ ہے تو کوئی مطلب یو اتنا بھی ہیوی نہیں ہے کہ جو کوئی بھی نہ لے سکے بازوں کی نہیں تو ایسا ایسا کر کے بھی لیں تاکہ آپ کے پاس ان قریب آپ کے پاس سراۃ و جنا کا سیٹ پورا ہو جائے اور اس کو لیں الحمدللہ بہترین مواد ہے اس کے اندر اللہ تو ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائیں کل کے لیے پھر رکھیں جی بہتر انشاءاللہ مدری مذاکرے کی مدری محک میں کل پھر حاضری دیں گے یہیں سے حاضری دینی ہے ہاں آجی امین آپ بھی کل یہیں آ جاؤ ہمارے پاس آپ بھی یہیں مفتی صاحب بھی یہیں ہو یہیں بیٹھ کر ہو جائے یہاں چلو جہاں یہ ہوں گے وہاں چلے جائیں گے یہ یہیں ہوتے ہیں کیا کریں ان کے ساتھ بھی ہے نا بابا آ گئے تھے ہمارے سلسلے میں ایک دفعہ بابا ہیں میرے ساتھ مرید پیر ہوتا ہی مرید کے ساتھ ہے مرید کو دیکھنا کہ پیر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے صلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی صلّہ محمد